امت کے لیے یہ رہنما اولبا کتنے ضروری ہے اور ان کی کتنی اہمیت ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے، إنما اللہ من عباده جو علم والے ہیں۔ ایک اور جگہ، قرآن مدیث فرکار حمید میں ارشاد ہوا يعلمون لا يعلمون انما کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں اگر قرآن پاک کی صرف آیتوں کی ہی بات کی جائے تو علماء اور علم کے فضائل پر بہت ساری آیتیں اور سبحان اللہ اگر حدیثوں کی بات کی جائے تو احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں علم دیل کے فضائل پر باقاعدہ الگ باب باندھے گئے ایک دو حدیثیں بھی بیان کر دیتا ہوں سبحان اللہ پہلے تو ذرا سنیے گا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی علما کو اس دن کیا مقام دیا جائے گا نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا عبادت کرنے والے سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جبکہ عالم سے کہا جائے گا جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹہرے رہو یعنی قیامت کے دن کو یہ منصب دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں علماء کی خدمت کی ہوگی تو وہ یاد دلائے گا اور علماء سے ماشاء اللہ شفاعت کی برکت حاصل کرے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز ہزار بیماروں کی عیادت اور ہزار جنازوں سے بہتر ہے تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کراط قرآن یعنی سوال یہ تھا کہ کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا کرات قرآن سے بھی افضل ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ وسلام نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے نفع بخش ہے یعنی فائدہ قرآن یعنی قرآن کا فائدہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا